أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خالقیت اور اپنی مالکیت کو ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا للہ ما فسماوات وما فل اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے و ان تمدافی انفم و تخفو یو ہاسب کم <اللَّة> اور جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے اسے اگر ظاہر کرو اور تخفو ہو یا پھر تم اسے چھپاؤ یو حاصب کم اللہ تبارک و تعالی اس پر حساب لے گا تمہارا فَيَغْفِرُ فرم شاہ و یو عاظب اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے بخشے گا جسے چاہے گا اسے عذاب دے گا اللہ کل کلشعین قدیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یا مبارکہ جب نازل ہوئی تو صحابۂ کرام مردوان نے عرض کی کریمہ کر شام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ نے جن ظاہری امال کا ہمیں کرنے کا حکم دیا ہم وہ بھی بجال آ رہے ہیں اور جن سے بچنے کا رکنے کا حکم دیا ہم اس سے بھی رک رہے ہیں اب یہ دل کے معاملات جو ہیں ان پر بھی اگر پکڑو تو ہمارا کیا بنے گا دل میں تو خیالات آ جاتے ہیں بصر سے آ جاتے ہیں کریما کر سات السلام کی شابۂ کرام لے مردوان سے مروی ہے شیاب کرام لمران کیا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں بعض اوقات ایسے وصر سے اور خیالات آتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آگ لگا دی جائے ہم جل کر کوئلہ بن جائیں یہ ہمیں منظور ہے لیکن, لیکن ہماری زبان پر وہ الفاظ ہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہیں یعنی ایسے سے وسلسے ہمارے دل میں آتے ہیں دین کے متعلق خدا تعالیٰ کے متعلق تو ہم انہیں اپنی زبان پر نہیں لا سکتے ایسے سے خیالات آتے ہیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس طرح کے خیالات آنے کو بھی ان کے ایمان کی صحت قرار دیا اللہ اکبر میں یہ تمہارے ایمان کے صحیح ہونے کی نشانی ہے کہ تمہیں یہ وصر سے آتے ہیں اور تمہیں وہ وصل سے برے لگتے ہیں نہیں سمجھ آیا آج میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کوئی بندہ ایسا ہو اس کا آج ہم بیٹھے نا ہم کوئی چیز کھائیں گے سالن رات کو رکھا ہوگا فرج میں اگر گرم کر کے ابھی کھا لیں تو بالکل ہمیں محسوس ہوگا صحیح ہے اگر وہی سالن دو دن سے راتوں کو باہر پڑا رہے اور سالن جو ہے وہ ناراض ہو جائے اگر اسے کھانے لگیں تو ہمیں اس کا ذائقہ عجیب معلوم ہو تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں خراب اور اچھے کی تمیز ہے ہمارے مزاج میں تو یہ ہمارے مزاج کے صحیح ہونے کی علامت ہے یہ نہیں کہ بندہ جو ہے وہ اتنی اس کی مت ماری ہوئی ہو وہ ہر چیز بدبو والی ناراض چیز ہر چیز کھا جائے اور کہیں یار بڑی بڑی کمال ہے اس بندے میں نہیں ایسا بندہ جو ہے نا وہ مزاج کا غام دی ہے مزاج کا کیا ہے اور غام دی ہے ایسا بندہ مزاج کا جلمی ہے کہ وہ ہر گند خرابے کو بھی حضم کر جاتا ہے نہ مومن کا مزاج جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو صحابہ کرام لمر کا مزاج ہے سبحان اللہ ایمان کا پمایا کریمہ کلام کی بارگاہ میں عرت گزار وہ اللہ ہماری آگ لگ کے کوئلہ بن جائے ہمیں یہ برداشت ہے لیکن وہ لفظ ہماری زبان پر آئیں یہ ہمیں گوارا نہیں ہے ہیں کریمہ کل صحاب نے اسی بات کو ان کے ایمان کی, <امان> کی صحت <متحد> قرار دیا اور یہ بات سیاب کرامل لے نے جب عارض کی نا یارسول اللہ اب یہ ہمارے دل میں آنے والی یہ کیفیت جو ہے اس پر بھی حساب ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا ہمیں بچے کا کون ایسے وسلس سے آتے رہتے ہیں خیالات آتے رہتے ہیں تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا اللہ اکبر کریمہ کالیہ صاحب نے پتا کیا ارشا فرمایا یہ بات سنتے ہی آکلسام نے فرمایا کہ اب بھی وہی ہونے لگا جو بنی اسرائیل کا تھا <سطور> <سطور> <سطور> جو بنی اسرائیل نے حال کیا تھا <سطور> کہ دل چاہا مان لیا رب کا حکم دل چاہا انکار کر دیا <سطور> میں کہ تمہارے ذمے ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے اسے مان لو اسے <سطور> <مجھے سطور> مان لو آگے رب کی مرضی ہے <سطور> رب کرم کر دے <سطور> <سطور> تو رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا تم نے یہ نہیں کہنا سمینا سمینہ واسعینہ ہم نے سن لیا ہے لیکن مانا نہیں میں یہ بولی یہ بنی اسرائیل کی ہے یہ بولی یہودی بول سکتے ہیں مومن نہیں بول سکتے لہذا یہ لگ تمہاری زبان پر آج کے بعد نہ آئے تو کریمہ علیہ سطح السلام کے کرام علیہ مردوان نے اسی وقت سنا اور پتہ کیا کہا انہوں کا سمے نہ واقع نہ جو بھی ہمارے رب نے کہا ہے وہ ہم نے سن لیا اور مان لی ہے ہمیں سمجھ آئے نہ آئے وہ دل میں آنے والے خیالات پر پکڑ فرمائے نہ فرمائے اتنا صحابہ کرام علیہ مردوان نے جب عرض کیا نا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے سرح بکرا کی اگر دونوں صحابہ اکرام لے مردوان کی اس بات پر کرتے کی اس پر کرتے ہے اور اسلام کی تبارک نے فرمائی رسول سے اگلی مبارک میں آمن رسول جی رسول سے مراد ساتھ اب بتائیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ دنا جو ہوتے ہیں نا جی وہ علماء ہوتے ہیں سارے لوگوں میں دنا علم والے عالم لوگ ہوتے ہیں فقیر ہوتے ہیں متحد ہوتے ہیں ان سے بڑھتے بڑھتے پھر انبیاء کرام علیہ مسلم کے صحابہ ہوتے ہیں تو سارے نبیوں کے صحابہ میں سب سے بڑے دناب میرے علیہ شام کے صحابہ ہیں ہاں جی پھر آقا علیہ شام کے صحابہ میں ان کے بعد جو سب سے دنا ہے ربت بارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ وسط اور سارے نبیوں میں سب سے بڑے دنا خدا تبارک و تعالیٰ کی کائنات کے اندر اس زمین پر کوئی دانا ہستی ہیں تو وہ میرے علیہ السات والسلام اب آکل ساط السلام کو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اعتراض نہیں ہے تو پھر آج ہمیں اعتراض کیوں ہو سکتا ہے جن کا مزاج کریم اقہۃ السلام کا اتنا تہارت والا اتنا پاکی والا آج تو ہمارے ذہنی گندے ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے چکے ہیں ہمیں تو گنا کی محبت نے ایسی مدع فرمائی کریم آکال کی اور محبوب السلام کے سیابہ ارشا فرمایا جی دیکھیں یہ جیسے بصر سے کہنا جو ہے نا نماز میں حضرت عبداللہ بن بنواس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے پوچھا گیا جی نماز پڑھتے ہیں تو بس سے آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو بس سے آتے ہیں سبحان اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا حضرت عبداللہ بن نباس رضی اللہ تعالیٰ نما شاہ فرمانے لگے دیکھو بات سنو میں کہ جہاں پہ مار رکھا ہوگا چور وہیں آئے گا نا جس کے پاس کچھ ہو ہی نہ اس بندے کے سوال کی نوعیت کچھ اس طرح تھی اس نے کہا ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز میں وسلسے آتے ہیں لیکن یہودی نماز پڑھتے ہیں وہ خود کہتے ہیں ہمیں کوئی وسلسہ نہیں آتا تو یہ کیا وجہ ہے یہودی ہدی کی نمازیں بغیر وسلسے کے ہیں اور ہماری نماز جو ہے وہ وسلسے والی ہے اس کا سبب کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمان ارشا فرمایا اور میں چور وہیں ہی آتے ہیں جہاں پہ دولت ہو میں وہاں ایمان ہی نہیں ہے تو وہاں اس نے آنا کیا کرنے ہیں تو جہاں پہ ایمان ہے اسی کو ہٹانے کے لیے نہیں شیطان آئے گا رب تبارک و کو تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان شریف اور آپ کی تربیت دیکھیں ایک دم کر کے ایسا جواب دیا تھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور یہ ذہن میرے کئی سارے لوگ یہ بھی وصل سا پیش کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کھڑے ہو کے ساری باتیں یاد آتی ہیں نماز میں کھڑے ہو کے ساری باتیں یاد آتی ہیں تو یہ ذہن میں رہے کو نماز جو ہے نا وہ اس طرح کے خیالات بالکل کچھ آئے ہی نہ ایسی نماز پڑھی نہیں جا سکتی ہم سے کہ پڑھی جا سکتی ہے ایک روایت میں نے ایک عالم سے سنی ہے خود نہیں پڑھی تو اسی طرح کا کوئی مضمون عاقع السلام نے بیان فرمایا تو عقلیہ السلام کوئی بندہ ایسی نماز پڑھ کے دکھائے جو بغیر وسیف سے والی ہو تو میرے پاس دو چادریں ہیں ایک کڑھائی والی ہے ایک بغیر کڑھائی کی ہے میں اسے چادر دوں گا اسے تو مولانا کہنے لگے حضور اجازت ہو تو میں کوشش کروں نماز پڑھ کے ہنسنے لگے میں ہوا کیا کہنے لگے نماز میں خیال آیا تھا کڑھائی والی ملتی ہے یہ دوسری ملتی ہے یہ خیال آئی گیا تو یہ یہ نماز میں آ جاتی ہیں باتیں ایسی اور حضرت صوفیاء جو ہیں وہ تو ایک بڑا عجیب معنیٰ بیان کرتے ہیں کہ قریبہ قلعیہ السلام کی حدیث شریف آقا آلسلام السلاۃ النور نماز نور ہے نماز کیا ہے نور ہے آپ کو پتا ہے جہاں پہ روشنی ہو وہاں پہ ہر چیز نیچے پڑی نظر آ جاتی ہے تو فرمایا کہ جب بندہ نماز سے باہر تھا اسے کچھ بھی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کچھ یاد نہیں آ رہا تھا جیسے وہ بندہ نماز میں کھڑا ہوا تو ایسا نور پھیلا اللہ تبارک و تارا نے اس پر ایسی نور کی تجلی ڈالی ساری چیزیں اسے بھولی ہوئی یاد آنے لگی تو یہ حضرت امام میں اضافہ ابو نفرت اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آ کہنے لگا جی ایک جگہ میں نے سامان رکھا ہے اپنا تو وہ بھول گیا ہوں اب میں سو نفل پڑھ پہلی دو رختوں میں اسے یاد آ گیا پہلی دو رخت پڑھنے لگا اسے یاد آگیا گیا کہ ہاں پڑھائے ہیں تو یہ بعض اوقات وسط سے شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں اسے نماز سے ہٹانے کے لیے اور بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھی اس کے ذہن میں آتی ہیں جو یعنی کہ آخرت کی طرف متوجہ کرنے والی ہوتی ہیں رب تبارک و تعالی کی یاد اور اس کی محبت کو بڑھانے والی ہوتی ہیں اللہ تبارک و ہمیں شیطانی خیالات جو ہیں نا شیطانی خیالات جو ہیں ان سے بچائے جی تو یہاں پہ یہ ذہن میں رہے معافی انفسکم جو پچھلے آئے مبارکہ میں گزرا ہے اس پر اس میں عموم تھا ما جو ہے یہ عموم کے لیے آتا ہے یعنی عام ہے جو بھی تمہارے ذہن میں آئے تو یہ ذہن میں رہے مسئلہ کچھ چیزیں ذہن میں اختیاری ہوتی ہیں کچھ غیر اختیاری ہوتی ہیں ذہن میں جو چیز آ رہی ہے نا کچھ اختیاری ہیں اور کچھ غیر اختیاری ہیں مثال کے طور پر کسی بندے کے ذہن میں ایسے خیال آئے کسی کی کوئی چیز پڑی ہو میں اٹھا لوں ایسے ذہن میں آیا اور اس نے ایک دم اس خیال کو جھٹک دیا اس کو جھٹک دیا اسے ذہن سے دور کر دیا راہلاقۃ اللہ بلّا پڑھنے لگا اسے خیال سے بچنے بچانے کے لیے اپنے آپ کو کوشش میں لگ گیا ایسا خیال آنے پر کوئی پکڑ نہیں ہے یہ غیر اختیاری ہے یہ کیا ہے غیر اختیاری ہے اسی طرح بہت ساری مثالیں اس میں بیان کی جا سکتی ہیں غیر اختیاری وصف سے کی غیر اختیاری خیالات کی اور ایک ہوتا ہے اختیاری اختیاری خیالات اختیاری وصف سے وہ وسلس آہستہ آہستہ ازم تک جا پہنچتے ہیں وہ پھر ازم جو ہے وہ بندے پھر بندے سے عمل کرواتا ہے اسی عزم سے عمل صادر ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر بندہ جو ہے نا وہ باقاعدہ پلاننگ کرتا ہے کسی کے ہاتھ چوری کرنے کی آج کل تو ایک ایسی چوری ہے جسے کوئی چوری نہیں سمجھتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ساتھ بیٹھے बेढ़े بندے کا بیلنس نکال لیتے ہیں وائی فائی نکال لیتے ہیں موبائل دیکھنے کے لیے لیا اور رقم اپنی طرف منتقل کر لی ہے ایسے ایسے کاریگر ہیں بہرحال بہت سارے معاملات ہیں ایک بندہ وہ ہے جس کے دل میں صرف یہ خیال آیا ہے کہ آیا اور اس نے جھٹک دیا کوئی پکڑ نہیں ہاں اگر خیال آیا پھر آگے غور کرنے لگا اس پر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسے مزید سوچ بچار کرنے لگا کیسے کیے جائے کس طرح کیے جائے تو یہ جتنا بندہ آگے لے جاتا جائے گا اتنی اس کی پکڑ سخت ہوتی جائے گی مبارک رضی اللہ تعالیٰ ارشا فرماتے ہیں کوئی بندہ کسی عورت کے بارے میں اس کے لباس کے اندر کے بارے میں کچھ سوچے کچھ سوچے تو فرمایا یہ بھی اس کے نام میں جنا لکھا جائے گا بتائیں کتنی سخت بات ہے صرف یہ سوچنے پہ ہے معافی انفوز کو جو کوئی تمہارے اب اس طرح کر کے اختیاری کیا ہے اختیاری فیل جس پر پکڑ ہو قیامت والے دن وہ یہ ہے بندہ کسی کے بارے میں حسد رکھے بغض رکھے کی نہ رکھے دل کے اندر نفرت رکھے کسی کے بارے میں یہ چیزیں اختیار سے ہوتی ہیں ہوتا نہیں ہوتا اختیار سے ان چیزوں کو دل میں پروان چڑھایا جاتا ہے پھر وہ حسد بغد کینا جو ہے وہ دل کے اندر بڑھتا بڑھتا بڑھتا بڑھتا, بڑھتا, بڑھتا بلاخر جو ہے وہ ایسی بات پر منتظر ہوتا ہے یا تو بندہ اسے قتل کر بیٹھتا ہے یا اس کے لیے رات دن نقصان کے لیے ساسیں کرتا رہتا ہے کچھ بھی کرتا رہتا ہے اس کے لیے تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ عموماً وہاں پائی جاتی ہیں جہاں پہ شریکہ ہو ہماری زبان میں کہتے ہیں وہ شریقے والی بات ہو یا پھر جناب کسی دفتر میں کام دو چار بندے کام کر رہے ہوں ان کا ایک نہ ایک کا آپس میں کوئی نہ کوئی لڑائی چلتی رہے گی, ٹسر چلتی رہ گی ان کی اپس میں لڑائی رہے گی وہ حسد جو ہے اس طرح کی چیزیں جو دل کے है. है. جو غیر اختیار ہے ربتبار کو مدا بیان فرمائی اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی اور محبوب کریم علیہ السلام کے سیاح کی اللہ میں اتنا, اتنا کہا تھا اکلے سامنے میں حال کرو کہ جو کی لوگوں نے کیا تھا محبوب السلام کے نے اس کے بعد تک نہیں کی. بات نہیں ہے اس پر بھی ہماری پکڑو گی اتنا پوچھا تھا. اور آ سامنے میں میں تمہارا حال بھی وہی ہونے لگا بھائی رانا رانا بھائی تم تو وہ اور لوگ ہو ہیں وہ اور تھے وہ اعتراض کرنے والے تھے وہ یہودی تھے بنی شریر کے لوگ تھے ان کا کام اور تھا تمہارا کام وہ نہیں ہے تمہارا کام سمینا وا سینا کہنا نہیں ہے تمہارا کام سمینا نہ وا کہنا ہے مولا ہم نے سن لیا ہے اور تیری بات کے آگے ہم نے اپنی گردن نیچے رکھ دی ہے اللہ اکبر بتائیں جی آج ہماری قوم جو ہے وہ مزاج کی یہودی بنے ہوئے نہیں بنے ہوئے ربتبارک و تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض ہے <سؤال> اللہ تبارک و تعالیٰ جی نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اس پر رسول کریم بھی لے لیا ہیں اور ایمان بھی مان لیا ہے ان پر ایمان ہے ان کا اللہ اکبر آگے رب تبارک و تعالیٰ نے کلائکت ہی کتب رسول ہی اب ایمان کی کیفیت کو بیان فرمایا ان کی ایمان کی کیفیت کیا ہے فرمایا کہ کل العمن ابلّہ ان میں سے ہر ایک یعنی حبیب کریم بھی اور محبوس کے صحابہ بھی اور تمام مومنین بھی یہ ایمان لائے ہیں کس پر اللہ پر اور ملائکہ پر اور کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ہر ایک پر ایمان لائے اللہ فرقن رسول اور یہ اہل ایمان یہ کہتے ہیں ہم رسولوں کے درمیان کو فرق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے یہ ذہن میں رہے اس فرق سے مراد وہ انکار ہے اس فرق سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کے ہاں افضلیت اور کسی کے ہاں تفضیل اور کسی کے ہاں فضیلت اس کا یعنی کہ وہ نہیں مانتے یعنی وہ تو ہے آ سارے نبیوں میں افضل ہیں दे दे اور رسول جو ہیں باقی رسولوں سے افضل ہیں اور سارے رسول جو ہیں وہ سارے نبیوں سے افضل ہیں اور نبی جو ہیں سارے کے سارے سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں ہیں اور سارے نبیوں کے صحابہ جو ہیں وہ جناب اپنے وقت کے دور کے جتنے بھی اولیا ہیں ان سب سے افضل ہیں اور اولیاء کرام جو ہے وہ آم سمجھا نا مسئلہ ترتیب مراتب کو ترتیب مراتب کو سارے ایک جیسا مانتے اپنی نبوت میں نبی جیسے اپنی نبوت میں ایک میں مراتب میں یہ فرق ضرور ہے اور اس فرق کا انکار نہیں کرتے اس فرق کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر لعان فرق و بین حدم میں رسولے کا معنی کیا ہے یہ ذہن میں رہے تیسرے پارے کے شروع میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں اس کا معنی یہ لان فرق البین کا مانا یہ ہے کہ ہم سارے رسولوں میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے سارے رسولوں کو مانتے ہیں سارے نبیوں کو مانتے ہیں مطلب یہ ہے اس کا اللہ و تبارک نے ارشا فرمایا جی دیکھیں بقالو سمینا وا اور یہ سارے یہی کہتے ہیں سمینا وا مولا ہم نے سن بھی لیا ہے اور مان بھی لیا ہے آہا اللہ اکبر غران کربنا ویلیکل مصیر مولا اب جو کچھ بھی ہمارے دل میں آئے پھر تو ہی بخش دینا ہیں یہ <سلام> تعلیم رب فرما رہا ہے اب <سلام> بتائیں جی جو دل میں باتیں آئیں ان کے بخشنے کی اگر رب تبارک و تعالیٰ کا ارادہ نہ ہوتا رب تبارک و تعالیٰ دعا تجویز فرماتا دعا تعلیم اور تلقین فرماتا کبھی بھی ایسا نہ ہوتا یہ خالق اور مالک بخشنا چاہتا ہے اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا اس پر پکڑ ہوگی ساتھ ہی رفت و نے وہ نسخہ بھی دیا <سلام> <سلام> आ, وہ نسخہ بھی تجویز فرمایا میں یہ کہتے اور غفران اگر ربنا اے مولا ہمیں بخش دے تیری بخشش مانگتے ہیں ولیک المصیر اور تیری بارگاہ کی طرف لوٹ کر انا ہے تیری بارگاہ سے ہم بھاگ تو سکتے نہیں تیری بارگاہ میں آنا اب بخش دے پھر ہمیں اور معاف کر دے مولا ہمیں اللہ اکبر اگے جی دیکھیں رب تبارک و تعالی نے کیسے شاندار انداز میں یہ اس مسئلے کو حل فرمایا میں کہ نانا نہ نا ایسی بات نہیں ہے جو تمہارے دل میں آئے جو تمہارے اختیار میں ہی نہ ہو اس پہ پکڑ ہو جائے میں نہیں ہے رب تعالیٰ نے ارشاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اب یہ بصل سے آنا خیالات آنا یہ بندے کے بس میں ہے ہی نہیں ان میں خوب جانا ان خیالات میں گھش جانا ان خیالات میں مزید آگے بڑھتے جانا یہ بندے کے اختیار میں ہے اور اس کی ممانت ہے صرف آ جانا خیال کا, خیال کا. بس اسے کہا آ جانا جانا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے پھر م... اب تبار کو نے ارشا فرمایا جو چیز بندے کے اختیار میں نہیں ہے اس پر پکڑ نہیں کریں گے ہم ہاں اس م... پر پکڑ نہیں کریں م... گے م... فرمایا کہ م... اللہ م... ماں کسبت م... ہاں آ... جہاں آ... کسب پایا جائے گا آ... ہاں وہ کمائے گا مطلب زور لگائے گا کوشش کر کے آگے بڑھے گا وہ جناب صرف وصل سے آیا تھا، خیال آیا تھا، وہ آگے بڑھنے لگا اس خیال میں مزید جناب سر دینے لگا اس کے بعد اسی خیال کو, اور وصل سے کو جناب اندر گھستا گھستا یہاں تک نوبت جا پہنچی کہ اس نے اس پر عمل کر دیا ہے اس کے اندر گھسنا یہ بھی گنا اور اس کے لیے پھر پلاننگ کرنا منصوبہ کرنا یہ ذہن میں رہے کئی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندے نے گناہ کوئی مثال کے طور پر کوئی بندہ فلم دیکھنے لگے نا بجلی چلی جائے تو کہتے ہیں چلو شکر ہے رب کا بجلی چلی گی گناہ سے بچ گئے ہم ہمیں چوری کرنے گئے کہیں پہ تو آگے سے دیکھا تو سیکورٹی گارڈ بیٹھا تھا وہ جاگ رہا تھا واپس آ گئے تو یہ کہیں کہ شکر ہے کہ ہم بچ گئے گناہ نہیں کیا یہ ذہن میں رہے عظم پر ہی پکڑ ہوتی ہے گناہ کا پکا ارادہ کر لے اور کسی سبب سے نہ کر سکے کسی سبب سے نہ کر سکے تو اس پر بھی پکڑ ہے ہاں گناہ کرنے کا ارادہ کر لے پکا چلا جائے گناہ کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف پیدا ہوا چھوڑ کے توبہ کر کے واپس آ جائے اس پر گناہ نہیں ہے سمجھا ہے مسئلہ نہیں آیا ہاں اس پر گناہ نہیں ہے اس پر پکڑ نہیں ہوگی اس کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لیکن جو بندہ ارادہ کر کے پکا چلا جائے اور کسی وجہ سے نہ کر سکے اور وہ کہی جی چلو بچتوں کے گناہ نہیں ہوا ہم سے جامع پہنانے کے لیے بھی چل پڑا کسی وجہ سے نہیں کر سکا اور کئی بندے ایسے ہوتے ہیں گناہ نہ کرنے کی وجہ سے افسوس کرتے ہیں گنا نہ کرنے کی وجہ سے افسوس کرتے ہیں جیسے بندہ چوری کرنے گیا کسی کے ہاں سے سیکورٹی گارڈ ان کا وہ रहा تھا سیکورٹی والا تو کرنے لگا یہ نام رو جاگرا ہے اب اسے دو گناہ لکھے جائیں گے اس کے نام میں ایک تو گناہ کا عزم پایا گیا اور اس کے لیے چلا یہ گنا لکھا جائے گا اور دوسرا گناہ نہ ہونے پر افسوس جس طرح نیکی بندہ نہ کر سکے نہ اس پہ افسوس کرے تو اسے اس پہ بھی اجر ملتا ہے نیکی بندہ کرنے لگے نہ کر سکے ہمت نہ پائی جائے یا کوئی سبب بن گیا ایسا نیکی نہیں کر سکا اس پہ صرف آہ بھی نکالے گا نا دل سے اللہ تعالیٰ اس پہ بھی عجر عطا فرمائے گا دکھی ہو کے بیٹھے گا نا اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر اطا فرمائے گا اسی طرح کر کے گناہ نہ ہونے پر بندہ وہ شٹ کہے تو اس پہ بھی گناہ ہوگا بھائی گناہ نہ ہونے پر افسوس کرنا کہ مجھ سے یہ گناہ نہیں ہو سکا افسوس ہے دل میں دکھ ہے اس کے تو یہ تو بندہ اس نامل میں پورے کے پورے گنا لکھے دو گناہ لکھے جانے ایک گناہ کا عظم اس کا گنا اور دوسرا یہ گناہ کے اس نے جناب گناہ نہ ہونے پہ افسوس کیا اور گناہ دکھ کیا اس نے رب تبارک و تعالی نے یہاں پر لہا ما قصبت فرمایا لہا ما قصبت وعلیہ مقتصبت لہا ما قصبت مطلب اسی کے لئے جو اس نے کمایا ہے نیکی وعلیہ مقتصبت اور اسی پر وبال ہے جو اس نے کمایا ہے مطلب نیکی کرے گا تو اس کا نفع اس کے لئے ہے گناہ کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے لہا قسم کے ساتھ قسم کا سلا اگر لہا لام آئے یعنی کہ لام جر تو اس کا معنی ہوتا ہے نیکی نیکی کے نفع اس کے لیے ہے اگر قسم کا شلا الا آئے تو معنی وہاں پہ قسم کا معنی گناہ ہوتا ہے قسم کا معنی کیا ہوتا ہے گناہ ہوتا ہے رب تعالی نے ارشاد فرمایا دیکھیں صرف لام اور الا کے بدلنے سے قسم کا معنی بدل رہا ہے کئی لوگ کہتے دیکھیں جی وہ تو عربی تو ہمیں بھی آتی ہے ہم ترما کر لیں گے میں نے کہا ذرا نکال کے دکھا فرق پھر وہاں بھی قصب ہے یہاں بھی قصب ہے قصب ہے لیکن وہاں صرف لام آنے کی وجہ سے مانا نیکی بن گیا اور وہاں پہ اللہ حرف آنے کی وجہ سے اس کا معنی گناہ بن گیا رفتار نے رشاء اللہ ہام ماک کا سبت و الحمت صبت جو اس نے کمایا اسی کے لیے مطلب اسی کے کی نفے کے لیے ہے وہ الحمت صبت اور جو کچھ اس نے کمایا اس کا ببال اسی پر ہے مطلب گناہ اسی پر ہے اس کی سزا ہو پائے گا اللہ اکبر آگے رفتبار کو دعا تلقین فرمائی ہیں رب بنا لا تو خز نہ ان سینا وقتانہ بولا اگر کوئی بھولے سے یا غلطی سے ہم سے کوئی ایسا ہو جائے تو ہمیں مواف فرمانا ہیں لا تو آخذ ہمارے پکڑ نہ کرنا ربنا ولا تحمل علینا كما علی من پہ ایسا بوجھ نہ ڈال جیسے نے بوجھ ہم سے پہلو پر ڈالا اے ہمارے رب اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو یہ دونوں باتیں تو ایک ہی ہیں اے؟ اے؟ لیکن یہ زین میرے دونوں کے محمل میں فرق ہے دونوں کا محمل الگ الگ ہے پہلے میں یہ کہا اسرم کا معنی بھی بوجھ ہوتا ہے اور لا تو ہم, ملنا ہم پہ ایسا بوجھنا ڈال جس کی میں طاقت نہ ہو پہلے میں کہا کہ ہم پہ ایسا ہوجنا ڈال جو ہم سے پہلوں پر ڈالا گیا یہ زین میرے پہلے لوگ سرکش تھے جیسے آپ کے سامنے بنی اسرائیل ہر بار کیا کہ مکر جاتے تھے حکم آئے رب کا مانیں گے جہاد کا حکم مانیں گے ہیں وہ اللہ تبارک و طالب منو سلبا نازل کر دے ہم پر اللہ نے نازل کر دیا گوشت آیا بنا ہوا اور ککڑی آئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے لیے آسمان سے آتی پکا پکا کھانا آتا کو زور نہیں لگتا تھا صبح بھی شام بھی لیکن انہوں نے کیا کیا وہ کچھ دن کھاتے رہے بعد میں کہنے لگے وہ گنڈے اور پیادوں ہونے چاہیے وہ تھوم نہ چاہیے اور دالوں نہیں چاہیے ہیں تاکہ ہم خود کاشت کریں اور کھائیں پیئیں کہ سمجھ آیا مسئلہ تو رفتبار کو نے ارشا فرمایا ان کی سرکش کی وجہ سے ان پر سخت احکامات نازل کیے گئے تھے اے اللہ جیسے آپ قربانی کو دیکھ لیں پہلے لوگ قربانی کے لیے جانور سارے جمع کرتے تھے ایک جگہ پہ ایک حویلی میں رفتار کو تعالیٰ کے پاک پیغمبر اس وقت کے وہ سارے جانوروں کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر کے باقی سارے لوگ پیچھے ٹھہرے ہوتے رفتعہ کے نبی جو ہیں وہ ساتھ کھڑے ہو کے دعا کے کرتے تھے یا ان کی قربانی قبول کر لے آسمان سے بجلی آتی وہ گرتی ان پر جس کا جانور جل کر راکھ ہو گیا اس کی قربانی قبول ہے جس کی قربانی جانور راکھ نہیں ہوا بالکل صحیح کھڑا رہا اس کی قربانی قبول نہیں بتائیں, بتائیں یہاں تو یار جو بھی بندہ چھری پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبول کر لیتا ہے آہ! قبول مطلب کرے نہ کرے دنیا کے اندر لیکن یہ ہے کہ دنیا میں پردہ رہ جاتا ہے اس کا ہے رسول اللہ علیہ السلام کا امتی ہونے کی وجہ سے آج کتنے لوگ ہیں جو ٹھگی کی پیسے سے چوری کی پیسے سے قربانیاں کرتے ہیں کہاں قربانی ہوتی ہوگی ان کی آہ! سود کی پیسوں سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں کتنے سارے لوگ ہیں جن کی نیت ہی صرف گوشت خانہ ہوتی ہے آہ! اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہوتے نہیں ہیں <سؤال> تو یہ لوگ ان کی قربانی نہیں ہوتی لیکن رب تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کی برکت سے یہ پردہ رکھا کوئی بھی شرمندہ نہیں ہوتا ہیں عید والے دن شام کو سارے گوشہ سارے ہوتے ہیں کوئی بھی منہ بنا کے نہیں بیٹھا ہوتا سارے خوش ہوتے ہیں کوئی بھی وہاں تو یہی ہوتا تھا ان کے گھر میں صرف ماتم بیچ جاتی تھی ہیں جو بندہ رات کو گناہ کرتا صبحوں کے وقت تو کی اس کی پیشانی پہ لکھا ہوتا تھا اور دروازے کے اوپر والی پہ لکھا ہیں لکھا ہوتا تھا اس نے اور کپڑے کو جناب پیشاب لگ جاتا خون لگ جاتا تو وہ کپڑا جو ہے وہاں پہ کاٹنا ضروری تھا ان پر ایسا نہیں تھا کہ ہم دھوئیں اور پاک ہو جائے یہ نہیں تھا نماز پڑھنے کے لیے ایک ہی جگہ مقرر تھی جہاں بھی ہوتے وہی وہ نماز پڑھنے پہنچتے بتائیں آج ہمارے ہاں ہوتا بندے کی اپنی مسجد جو ہے وہ بہاڑی میں ہوتی تو وہ لاہور میں آتا تو کیسے بھاگ کے پانچ نمازیں پیچھے پڑھنے جاتا ہے وہ تو چلو بہاڑی دور پڑتا یہاں پہ بھی کسی شہر میں ہوتی تو کتنا مشکل ہو جاتا یہ پورے لاہور کے اندر یہ نام مسجد یہ ندیم توڑ میں رہنے والے ہیں آپ پر ہی لازم ہوتا ہے کہ نماز آپ نے یہیں پہ پڑھنی ہے یہ بتائیں کیا بنتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں صرف حبیب کریم علیہ السلام کی امت کو دی اور یہ ذہن میں رہے یہ پہلا جو ہے نا رب نا والا تھا اس پر تشریعی معاملات ہیں مولا ہم پر ایسا حکم نازل نہ فرما جو ہم سے اٹھایا نہ جا سکے آسان احکامات عطا فرما رب تبارک کو مطالعہ بتائیں یار آسان احکامات دینا چاہتا ہے تو دعا تعلیم فرمائی نہ اللہ اکبر برکمال ہو گئی ویسے اور آگے جو ہے نا رب نا بولا تو ہم ملنا مالا توقت بے اور ایسے ایسے بوجھ ہم پر نہ ڈال جو ہم سے اٹھائے نہ جا سکے اس کا تلق تکوینات سے ہے تکوینات سے ہے امور سے ہے مطلب یہ ہے مولا جس طرح تو نے ان پہلی قموں پر عذاب نازل کیے ہیں اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ نہ فرمانا اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ نہ فرمانا اور آگے فرمانا مولا, مولا, مولا, مولا فرما اور ہمیں بخش دے ہم اور ہم برم فرما انت مولا نہ مولا دیکھے نا تو ہمارا آکا ہے نا ہم تیرے غلام ہے تو آکا کا کام ہوتا ہے غلاموں پر رحم کرنا ہیں آکا کا کام ہوتا ہے غلاموں کی ختم واف کر دینا انہیں بس دینا یہ آقا کا کام ہوتا ہے انت مولانا مولا تو ہمارا مولا ہے نا فنسرنال القوم القافرین تو قافروں کو خلاف ہماری مدد بھی تو فرمانا آئے آئے آئے پوری سورہ باقرہ بیان کرتے ہوئے آخر میں فنسرنال القوم القافرین رب تبارک وطال نے جو یہ بیان فرمایا یہ جہاد کی طرف اشارہ کی ہے نے یہ دعا جو ہے نا یہ میدان جہاد میں کھڑے ہو کر پڑھنے والی ہے کہاں پہ دعا مانگنے والی ہے میدان جہاد میں کھڑے ہو کر یہ دعا مانگنے والی ہے کہ میدان جہاد میں حبیب کریم علیہ السلام بدر میں پہنچ گئے فراک علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کر یہ دعا کی مولا ان کے خلاف ہماری مدد فرما ٹھیک ہے نا جی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توحفی قدافرمائے